فذرني ومن يكذب من حيث لا يعلمون اے میرے نبی مجھے اور اس کلام کی تقزیب کرنے والے کو چھوڑ دیجیے ہم انہیں کشاں کشاں جہنم کی طرف اس طور پر لے جائیں گے کہ وہ جان بھی نہیں سکیں گے مشرقین مکہ کے حق میں جب کوئی بھی دھمکی کارگر نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو لوگ اس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں ان کا معاملہ آپ مجھ پر چھوڑ دیجیے مجھے معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور میں ان سے انتقام لینے کی ہر طرح قدرت رکھتا ہوں اور ہم ان کی رسی ڈھیل دیں گے اور انہیں صحت و عافیت دیں گے اور ڈھیر ساری نعمتیں دیں گے اور انہیں کشاں کشاں ہلاکت کے دہانے تک پہنچا دیں گے اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا اور میں ان کی رسی خوب ڈھیل دوں گا انہیں عذاب دینے میں جلدی نہیں کروں گا یہاں تک کہ وہ اس خام خیالی میں مبتلا ہو جائیں گے کہ وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں جبھی ہی تو اس نے انہیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے اس وقت میں انہیں اپنی شدید گرفت میں لے لوں گا اور یہ اللہ کی ان کے خلاف ایسی سخت ترین تدبیر ہوگی جس کو وہ برداشت نہ کر پائیں گے